اور ان روشن روحیم حلیف لن سو پور کو پارے سر انتبد کے یہ ابتدائی رکو ہے یہ ابتدائی رقو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چودہ تک کے مشتمل ہے سورہ کبوت حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں سات رقو انہتر آیاتیں نو سو اسی کی چار ہزار ایک سو پینسٹھ حروف ہے اس پہلے رقو میں اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح فرماتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و وطالعہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے اندر ہر نیک اور بد کا امتحان ہوتا ہے سب سے زیادہ آزمائشیں اور امتحانات انبیاء کرام پہ آتی ہے اس لیے کہ وہ مثال بنتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ بھائی ان کو یہ بات عمل سے سمجھائی جائے دکھائی جائے کہ مشکلات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھا جاتا ہے بگاڑا نہیں جاتا اور انبیاء کرام کے بعد پھر صحابہ کرام ہے پھر جو ایک لوگ ہیں ان پر مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے پریشانیاں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانیوں کے جو واقعات ہیں اس سے سیرت اور تاریخ کی کتب بڑے پڑے ہیں پھر صحابہ کرام پہ بھی بڑے آزمائش آئی لیکن زندگی کی کسی موڑ پہ بھی ایک لمحہ کے لیے ان کے پایہ استقدال میں لغزش نہیں آیا اسی طرح سے گزشتہ ادوار میں بھی انبیاء کرام پہ امتحانات آتے رہے جس سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری کی آزمائش آئی حضرت یونسل سلاۃ و سلام پہ امتحان آیا اور کن کئی انبیاء کرام کو بڑے طاقتور مخالفین کے ساتھ واسطہ بھی پڑھا ان کی طرف سے بڑے مظالم کیے گئے لیکن وہ ان پہ سابق عدم رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو ان لوگوں نے مضبوط سے مضبوط کر کیا ساتھ ہی یہ غیر مسلموں کے لیے بھی امتحان کی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور دیا سمجھانے کے لیے امبیائی کرام بھی مؤ فرمائے برتنے کے لیے اللہ نے آسبابی دنیا بھی وافر مقدار میں ان کو عطا کیا اس میں ان کا امتحان ہے کہ وہ ان تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منع حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ کہ ہمیشہ اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں ارشاد ہے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد خبان نہایت رحم والا ہے سورہ کبوت ام کا معنی مکڑی کے ہے انشاءاللہ اللہ اس سورہ مبارکہ میں مکری کی مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے تعلقات اور اپنی امیدوں کو ایسے لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں یا ایسے مخلوق سے وابستہ رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ نفع و نقصان ان کے ہاتھ میں ہے یہ ہمیں کامیابیوں سے امکن کریں گے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ میرے اس سارے کائنات میں میرے حکموں کے سامنے ان سارے ہستی اور ان سارے مخلوقات جن کے ساتھ غیروں نے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے ان کے طاقت اور قوت کی مثال بالکل اس مکھری کی طرح ہے جو کہ ایک جالا بن لیتا ہے اور جب وہ اس جالے کے بننے سے فارغ ہو جائے تو پھر اس میں لڑک جاتا ہے یہ خیال کرتا ہوا کہ بھائی میں نے ایک مضبوط چار دیواری اپنے ارد گرد بنا لی ہے لیکن جو ہی اس پر ہوا کا ہلکا سا جونکا جاتا ہے وہ جالا اپنے مکڑی کے ارد گرد لپیٹ کر وہ اپنے مکڑی کو بھی ربو دیتا ہے اور وہ جال بھی تباہی سے ہمگنہ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی دنیا میں جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے آپ کو معبود کہا اور لوگوں کو اپنے عبادت اپنے پکارنے کی طرف دعوت دی تو کل قیامت کے دن نہ پکارنے والے اور نہ پکارے جانے والے کوئی بھی کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکیں گے بلکہ دونوں حسب و جہنم ہوں گے جیسے قرآن مجید میں اور اللہ کے قوت کے سامنے اللہ کے طاقت کے سامنے ان کے کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہوگی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے حروف میں سے ہیں اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے سمجھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہہ دینے سے امن کہ ہم ایمان والے ہیں اور یہ کہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا یعنی زبان سے ایمان کا دعوی کرنا کچھ آسان نہیں ہے جو دعویٰ کرے امتحان اور ابتدا کے لیے تیار ہو جائے یہی امتحان وہ کسوٹی ہے جس پر کھڑا اور کوسا کھوٹا کسا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے ان کے بعد صالحین کا اور پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت میں کر تک بھی ہو اللہ کا ارشاد ہے جو اللَّهُ الَّذِينَ صدقُّ. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو اپنے اس دعوے میں سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان کو بھی جو کہ جب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کو اس ظاہری آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و مطالعہ تو سبوں کی نیتوں اور سبوں کی نیتوں میں پائے جانے والے جو ان کے خواہشات ہیں اللہ ان کو جانتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ نے ایسا ابتدا سے پہلے پہلے ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کا مواقع کیوں نہیں کیا اللہ تبارک و مطالعہ یقیناً سبوں کے امان سے پہلے ان کی نیتوں میں پیدا ہونے والے ان کی خواہشات کو جانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمان بندوں کے درمیان صرف ایمان کا دعوی کرنے والے اور ایمان کا نعرہ لگانے والوں کو بھی ظاہر فرمانا چاہتا ہے جو حقیقت میں اللہ سے مخلص نہیں ہوتے اللہ کے رسول سے مخلص نہیں ہوتے صرف مفاد کے نعرے ہوتے ہیں تو جب ان پہ آزمائش آتا ہے تو پھر کھڑے اور مخلص مسلمانوں کو اپنے اندر ان لوگوں کے بارے میں صحیح طور پہ علم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف راحت کے دوست ہے مشکل میں یہ ہمارے ساتھ جوڑ گئے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مسلمانوں پر اس لیے آزمائش رہتا ہے ام حسب اللہ بینا کیا سمجھے ہیں وہ لوگ یا عملون سے یہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں بقیس خون یہ کہ وہ ہم سے بچ نکل جائیں گے بہت برا ہے وہ جو کچھ وہ اپنے ذہنوں میں طے کرتے ہیں یا اپنے ذہنوں میں یہ سوچ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے کون باغ سکتا ہے من کان اللہ جو توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی فإن عجل اللہ, سو اللہ کے ملاقات کا وعدہ آ رہا ہے وہ ہو سمی اور وہی سننے والا جاننے والا ہے جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے ایک دن اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے سامنے حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے ومن اور جو کوئی سختی اٹھا رہا ہے محنت کر رہا ہے بس بے وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنی فائدے کے لیے ان نوا غل غنی یون عالع عالمی اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان بالوں سے اگر سارے کے سارے جہان والے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو ان کے نافرمان بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے مخلوقات سے کلی طور پہ بنیاد بے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے جو اپنے احکامات نازل فرمائے رہنمائی کے لیے جو انبیاء کرام مبعوثر مائے اللہ تبارک و تعالی نے جو طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کو دی یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل الصالحات کی اور جو نے اچھے اعمال کیے لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم اتھار دیں گے ان پر سے ان کی برائیاں ولنجزینہم احسنا لذیکان یعملون اور ہم بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر ان کے کاموں کا <سلام> <خسنہ> یہ آیات فرماتے ہیں کہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی اور ایک خاص پس منظر ہے اس آیات کے شان نصول کا قرطبی میں ہے اور اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کے احادیث میں بھی آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت بن نبی رضی اللہ تعالی یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے یعنی یہ مبشرہ میں سے ہے اور یہ مبشرہ یعنی دس وہ صحابہ جن کو اللہ نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ان میں حضرات یہ اپنے والدہ کے بہت اور ان کے راحت رسانی میں بڑے مستعد رہتے تھے ان کے والدہ جن کا نام بنت سفیان ہے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے ساد مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بیٹے کو تبدیل کی اور قسم کرے کہ میں اس وقت تک کانا نہیں کھوں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تم اپنے دن سے پھر نہ جاؤ اور اپنے पहले والے دن پر واپس نہ آ جاؤ اسی طرح دکھ اور پیاس کے حالت میں اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی اور پھر میرے اس طرح سے مر جانا تیرے لیے رسوائی کا ذریعہ ہوگا اور بدنانے کا باعث ہوگا حضرت صاحب ابن بھی تعالیٰ نے اپنے ماں کو بہت زیادہ خائل کرنے کی کوشش کی لیکن ماں اپنے اس زد پر اڑی رہی کہ بیٹا میں اسی طرح بھوک ہڑتال اور پیاس ہڑتال جاری رکھوں گی جب تک تم اپنے پرانی دین پر واپس نہیں آتے یا پھر مر جاؤں گی تو پھر معاشرے میں لوگ تمہیں ماں کے قاتل کے نام سے پکاریں گے مسلم اور شریف میں ہیں. کہ حضرت رضی اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک طرف ماں کی محبت اور ساتھ ہی ان کا احرار ہے لیکن دوسری طرف میرے آخرت کا سوال ہے میں حیران ہوں ایک مجھار میں پک چکا ہوں اگر ماں کے مانوں آخرت برباد ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے مانوں تو دنیا میں بدنامی ہے اب آپ مجھے بتائے کہ میں کیا کروں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انتظار کرو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا اس موقع پہ نازل فرمائیں جس میں یہ تاکید کی گئی کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا جائے یعنی جتنا ان کا حق بنتا ہے ادب اور احترام اور خدمت گزاری کا اس سے بڑھ کر ان کی خدمت گزاری کی جائے لیکن اگر وہ اپنے والد اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف مائل کریں اور اس طرف زور دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے انجام کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنا خوفناک ہے ہولناک ہے اس لیے اس معاملے میں والدین کا کہنا نہ مانو چنانچہ شرح تعالیٰ ہے وہ وسائم السان اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو بے بھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بلائی کرے لیکن وہ انجا ادا کا اور اگر وہ تجھے مجبور کریں لے تشریح بھی تاکہ تم میرے ساتھ شریک کر مال کبھی علم وہ جس کا تجھ کو خبر نہیں فلاں توتے بس تو ان کا کہنا مت ماننا حکم میرے ہی طرف تم سبوں نے روٹنا ہے حکم بےما کن تم سو میں بتلاؤں گا تم کو وہ جو کچھ تم نے امال کی تو دنیا میں اختیار کر کے دنیا کے رسوائی سے خود کو بچا لینا اور آخرت کی رسوائی سے بے پرواہ ہو جانا یہ گاٹے کا سودا ہے لیکن دنیا میں اس رسوائی کو اپنا لیا جائے اور آخرت کے رسوائی سے خود کو بچا لیا جائے تو یقینا یہ فائدے کا سودا ہے اس لیے کہ اس دنیا سے ہر حال میں انسان نے جانا ہے اور اللہ کی حضور کھڑے ہو کر اس سے اس کی دن ہوئی زندگی کے ہر مور کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا وہ لذین وہ لوگ جو ایمان لائے وامل الصالحات اور جمع نے اچھے امال کیے لنحل سالحین ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں بمن سے ارباب لوگوں میں سے من وہ ہے یہ جو کہتے ہیں امنہ بلّاہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں لیکن فائضہ فل ہی جب ان کو ایزا پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں جان صنا تو وہ لوگوں کو ستانے لگ جاتے ہیں اللہ اللہ کے آزاد کی طرح یعنی اللہ کے عذاب تو اپنے, اپنے جگہ یہ لوگ بھی لوگوں کے لیے اِن پہنچے مدد تیرے رب کے طرف سے البتہ معقم بے شک ہم تمہارے ساتھ یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بنانے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں خصوصاً اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور فرض کی یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ہاتھ میں وید ہو جائیں تو پھر نفاق کی کوئی حد باقی نہیں رہتی بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے اسی لیے تو ہمیں گرفتاری ہماری گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اللہ تبارک کا ہے بی بی صدور کیا اللہ کو خوب خبر نہیں ہے اس کا جو کچھ سارے جہان والوں کے سینوں میں ہے دلوں میں ہے اللہ اللہ <آمَنُوا> اور البتہ اللہ معلوم کرے گا ان لوگوں کو تم نے سے جو ایمان والے ہیں ولاسقین <الْمُنَافِقِين> اور البتہ معلوم کرے گا وہ مناسقین کو اور اسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ دنیا میں اپنے بندوں پر آزمائش ڈالتا ہے وکاد اللہ کفر <كَفَرُوا> اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہے للذين آمَنُوا. ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اتبی اور سبھی تم ہمارے راستے پہ چلو ورنہ خپا یا ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائیں گے یعنی تم ہمارے طریقے پہ چلو اور ہمارے طریقے پہ جگتے ہوئے تمہیں جو تمہارا پیغمبر آخرت کے عذابوں کے بارے میں بتاتا ہے تکلیفوں اور اضاؤں کے بارے میں بتاتا ہے تو غلط احمد کے دن تمہارے وہ ہم اٹھائیں گے اور تمہیں ان تکلیفوں سے امکنار نہیں ہونے دیں گے اللہ تبارک مطالعہ کے شاید وما هم من هم من اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہوں میں سے ان کا غلط بیانی کر رہے ہیں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اگرچہ کوئی گناہ گار اپنے اس گناہ بوجھ کے بوجھ کی طرف کسی کو بولا بھی دیں لا منان ہو سید وہ اس گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکے گا اور نہ اٹھائے گا تو اللہ تبارک کو تطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بتاتے ہیں کہ بیا حیرت کی فکر نہ کرو اگر کوئی ایسے سے بات ہوئی تو ہم اس سے نمٹ لیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حیرت بیاں کرتے ہیں بلکہ اپنا اپنا ان کا انجام یہ ہوگا کہ بلائی اور البتہ یہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ وہ اصقالحم اور اتنے بوجھ اور بھی اپنے ان بوجھوں کے ساتھ اس لیے کہ ایک تو ان کے اپنے نافرمانیوں کا بوجھ ہوگا اور ایک ان, ان, ان لوگوں کی نافرمانیوں کا بوجھ بھی کہ جن کو انہوں نے نافرمانی کی طرف دعوت دی جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علام کے حادث میں ہے. کہ جس نے کسی کو اچھی کام کی طرف ترغیب دی اور اس نے اچھا کام کر لیا اس کہنے والے کے کہنے پر تو اللہ اس اچائی کی طرف راغب کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا اجر اللہ خود اس عمل کرنے والے کو عطا فرمائے گا اور اس عمل کرنے والے کے نیکی میں کوئی کمی نہیں آنی دی جائے گی اسی طرح سے جس نے کسی کو برائی کی طرف راغب کیا اور اس کے کہنے پر اس نے برائیاں کر لی تو کل قیامت کے دن اس برائی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی اتنے ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا جتنا خود اس برائی کرنے والے کو بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اس کے اس کے کے گناہوں بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولیس ادن یوم قیامت اما قانو اخترون اور ضرور پوچھ گچھ ہوگی ان سے قیامت کے دن اما ان چیزوں کے بارے قانو اخترون جو کچھ وہ دنیا میں جھوٹ بناتے تھے یعنی جو جھوٹے باتیں بناتے بناتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے اور یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر ماخوذ ہوں گے اگر جنم کیسس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قوموں کی کو تمبی فرمایا ہے اور ان لوگوں کو بطور مثال کے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور وہ اس وقت اسلام لانے والے مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بناتے تھے کہ بھی پہلے بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں اور اگر آئے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا لیں گے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے تازگار ان سے پہلے بھی بہت ہو گزری ہیں لیکن جب اللہ کا عذاب ان پر دنیا میں آیا تو پھر وہ خود کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے وہ ان کو کیا بچا پائیں گے جن کو انہوں نے گناہوں کی طرف مائل کیا وہ آخر تعبانہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بی سارے سرحمود کے یہ دوسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقوع میں ابتدا عن حضرت نوح علیہسلۃ والسلام کا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ ہے اور ساتھ ہی انہی کے ساتھ متعلقہ ان کے قوموں اور ان قوموں کے نافرمانی کا بھی ذکر ہے کہ جن کے ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ پیارے رسول مبوس فرمائے اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی اور اپنے تمام تر صلاحیتوں کو کار لاتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے نقصان والے اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وجہ اس کی کہ وہ لوگ ان کی ان محنتوں اور ان بے لاگ کوششوں پر غور کرتے الٹا انہوں نے امبیائی کرام کی تقزیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے وقت ارسل اور یقیناً ہم نے بےجا تانو علیہ السلام کو علاقوں میں ہی ان قوم کی طرف فلدیم پسراہے ان میں الفسن ایک ہزار سال اللہ حمسین عامہ سوائے پچاس برس کے یعنی پچاس برس کم کے ایک ہزار سال رہے یعنی ساڑھے سال فر پکڑا اس قوم کو طوفان علم اس, اس کی پوری تفصیل ان شاء اللہ سور میں بھی آئے گی اور پہلے بھی ہو گزری جی ہیں ہرنو علیہ سلاد و سلام چالیس سال کی عمر میں مبوض ہوئے ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور سائی اور اسلامی مصروف ہے پھر طوفان آیا اور طوفان کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے جس طرح کل عمر ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے حضرت نوح علیہ کی. اللہ کے اشار ہیں ہو پھر بچائے ہم نے ان کو سفینہ کے اور جہاز والوں کو یعنی جو آدمی یا جانور جات پر سوار تھے ان کو نول علیہ والسلام کی محیط میں ہم نے محفوظ رکھا سورہ میں یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ ہو گزرا ہے وہ جاننا ہے اور ہم نے ان کو سارے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رکھا کہ جو لوگ اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تانے رکھتے ہیں اللہ بڑے طوفانوں میں بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ابراہیم اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ارف قالآ قومی ہی جب انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے اوبد اللہ کے اللہ کی بندگی کرو وہ تقو اور اسی کا تقو اختیار کرو ظہ لم خیر اللہ کم یہ تمہارے ہاتھ بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم کچھ بھی سمجھ سکتے ہو ان نما تاب نمند بے وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا افسانن وہ بدھ ہے وہ تخلقون عسکن اور تم لوگ بناتے ہو جھوکے باتیں یعنی جھوٹے عقیدے تراشے ہوئے ہیں اور جھوٹے خیالات اور اوہامات کے پیروی کرتے ہو چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بدھ بنا کر کھڑے کرتے ہو جنہیں جھوٹ موٹ خدا کرنے کے ناج جاتے ہو بے شک وہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا رسکن وہ اختیار نہیں رکھتے تمہاری روزی کے تمہارے رزق کے رسخوا سو so, ڈوں اللہ کے پاس دو اسی کی بندگی کرو وشکرو وہ اور اسی کا شکر ادا کرو یا اسی کا حق مانو اسی کی طرف تم سب دے جاؤ گے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر مخلوق روزی کے پیچھے ایمان بھی بھیج دیتے ہیں سیاح so, کو کہ اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا وہی دیتا ہے اپنی خوشی کے موافق لہذا اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی بندگی کرو اسی کے طرف سبوں نے لوٹ کے جانا ہے اور اسی کے سامنے ہر ایک اپنے دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے ہر عمل کے لیے جواب دے ہیں تو رزق کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جناجہ ایک تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسالۂ صلاح وسلام سے ایک ضرورت مند شخص نے درخواست کی کہ اے مسئلہ آپ اللہ سے دعا کر لیں اور اللہ سے میرے بارے میں پوچھ بھی لیں کہ وہ میرے اس مالی کمزوری کو دور کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور شخص کو پیغام دیا کہ مسئلہ اس بندے سے کہے دو کہ وہ میرا شکر ادا کرے ہر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا اور شخص کو تو اس نے کہا جی کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں اس اللہ نے مجھے دیا کیا اس پر ایک زوردار آندھی آئی اور جو کچھ اس نے چھوٹا موٹا مختصر لباس پہنا تھا اس سے بھی ہاتھ ہو بیٹھا تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ رضب وسفت ادا فرماتا ہے اور رزق کے وسفت کی امیدیں صرف ایک اللہ ہی سے وابستہ رکھنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی کا احشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تم جن بتوں کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہو سکیز ہو جاتے ہو کہ یہ تمہارے رضو میں وسفت پیدا کریں گے یہ بے جے تو خود بے جان ہے یہ تمہیں در کہاں سے وسیع در کر کے دیں گے اللہ نے فرمایا وہ ام تو کردو اور اگر یہ لوگ وہ ام تو کردو اور اگر تم جٹلاؤ گے حضم و علیہ السلام نے فرمایا فقط کر زبمن قبل کم بس یقیناً جٹلا چکے ہیں بہت سارے جماعتیں تم سے پہلے بھی وَمَا عَلَى إِلَّا <الْمُدِين> اور رسول بدا المدین اور رہی نہیں ہے رسول کی ذمہ مگر کھول کے پیغام پہنچانا یعنی جٹانے سے میرا کچھ نہیں بگڑتا میں ساتھ ساتھ تبلیغ اور نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر چکا بلائی اور برائی سمجھا چکا نہ مانو گے نقصان اٹھاؤ گے جس کہ آگ اور سمود وغیرہ کے حالات پہلے ہو گزرے ہیں اولم یبدئ اللہ الخلق کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے شروع کی اپنے اس سارے کائنات کی تخلیق کو سما دوں پھر وہ اسی کو دہرائے گا یعنی جب اس سارے کائنات کو معدوم کر دے گا پھر وہی اللہ اس سارے کائنات کو دوبارہ پیدا کرے گا نظار کا صرف بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے تو اللہ کے نزدیک اگر یہ بڑے بڑے چیزیں بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو اس اللہ کیلئے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں رزق میں فراوانی اور رزق میں وسط عطا کرے کھل کہہ دیجئے فیرو فی الارو بھی ذرا چل پھر کہ دو زمین میں تنظرو پس دیکھو قیف بدع الخلق اس طرح سے اس نے شروع کیا اس ساری کائنات کے تخلیق سم اللہ ینشع النشع تال آخرہ پھر وہی اللہ پیدا کرے گا ان کو پچھلی مرتبہ پیدا کرنا بھی یعنی آخرت میں بھی انَََ قدر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز بے قادر ہے دوبارہ پیدا کر کے جیسے اپنے حکمت کے موافق چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا اپنا فرق و کرم سے مہربانی فرمائے گا وَيَعذبُ مَيَّشَى مَيَّشَى اور وہ جس کو چاہے گا اس کو عذاب کرے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا وہی لہ تبون اور اسی کے کرم تم سبوں کو پھیلا جائے گا وَمَا ان تم فِي الْأَرْضِ عرب اور جہاں تک تمہارے نا فرمائی اور اس نام منکرانہ طرز اور رویے کا تعلق ہے تو موجود نفل عروبہ سما نہیں ہو تم عادت کا سکنی والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں یعنی اس کے فیصلوں کے نفاذ میں وماء الکم و ملا نصیر اور حقیقت میں کوئی اللہ کے ہے اور نہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دینا ہے اس کو سزا مل کے رہے گی اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں خوار کرنا ہے وہ خوار ہو کے رہے گا اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور جو تم لوگوں نے دنیا میں اپنے حمایتی سمجھ رکھے ہیں یہ تمہارا خیال ہے اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اللہ نے کسی کے خیال پر کوئی پابندی نہیں رکھائی وہ اخراوانہ أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم بیسویں پارے سرد کی یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر تیئیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس تقریر کا تسلسل بھی ہے جو گزشتہ رکو سے چلا رہا ہے اور اسی زمن میں حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کے نافرمانی اور ان نافرمانیوں کے انجام کا بھی ذکر ہے یہ سب کچھ بطور تمسیل کے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وابستہ مخلص لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خواہی چاہی خود تکلیفی جھیلی تکلیفی برداشت کی اللہ کے بندوں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے انہوں نے بڑے قربانیاں دی کہ اللہ کے بندے ایسے کاموں سے خود کو بچا لیں اور بچنے والے بن جائیں کہ جو ان کو ناکامی اور تکلیفوں کی طرف لے جانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام نے جس معاشرے اور ماحول میں آنکھولی تھی وہ معاشرہ بت پرستی کا تھا نفسا نفسی کا تھا کہ ہر انسان کا ایک علادہ خدا تھا ایک خدا ہی نہیں بلکہ کئی کئی خدا تھے جس سے وہ مختلف ضرورتوں کے وقت رجوع کیا کرتے تھے انہی کے ہاتھوں میں وہ نفع و نقصان اور اپنی زندگی اور موت کو سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام نے شعور سنبھالنے کے بعد ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ اصل اللہ خالق اور مالک وہی ہے جو اس کائنات کا موجد ہے اور جن کو تم اللہ سمجھتے ہو یا نفع و نقصان اور رزق میں اس وقت کا مالک سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے وسط اور رزقوں میں برکت کے کوئی استطاط نہیں رکھتے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو تو اس خواہانہ مبلخانہ تقریر کو اور نصیحتوں کو سن کر قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے تو وہ اب ابھی طاقت کے زبان میں جواب دینے پہ اتر آئے انہوں نے کہا کہ ان کو جلا ڈال دو اور جلتے ہوئے آگ میں پہنچنے کے بعد اگر یہ اپنے ذخیرے سے باز آ جاتے ہیں تو نکال دیں گے اور اگر باز نہ آئے تو ان کو یوں ہی رہنے دیں گے آگ میں یہ آگ میں جل جائے گا ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ و کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ نے اس تکلیف کو بھی برداشت کی صرف اس لیے کہ قوم کو آخرت کے آگ سے بچا لیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی آگ کے اندر اور آپ صحیح سلامت باہر نکلے تو پھر آپ کو ملک بدری پر مجبور کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ سلاد کے ساتھ دو اشخاص عورتیں ایک آپ کے سوج محترمہ حضرت سارہ اور دوسرے حضرت لط وسلام حضرت لط علیہ سلاۃ و سلام رشتے میں آپ کے بانجے تھے اور بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آپ کے بتیجے تھے یہ تاریخی روایت کے تھوڑے سے آگے پیچھے باتیں ہیں اور حضرت سارا جو تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے چچا ساتھ بہن تھی انہوں نے ہجرت کیا اپنے وطن سے ان کا وطن کوفہ میں مقام کو تھا یہاں سے انہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے والذین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ اللہ کی آیاتوں کا ولیقہ اور اس کی ملاقات کا کی من مرحمتی یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نا ہوں گے میرے رحمتوں سے بول ایک الحمد عزاب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے درناک عذاب ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا اور اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہوئے انہیں رحمت الہی کی امید کیوں کر ہو سکتی ہے لہذا وہ آخرت میں بھی محروم اور مایوس ہی رہیں گے فما کا جواب قومی ہی پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کی طرف سے اللہ ان قالو مگر یہ کہ وہ بولے پختلو ہو ان کو مار ڈال دو اور ہر یا جلا دو ان کو فن الله من النار پھر اس کو بچایا اللہ نے آگ سے ان نفی ضائع قومی بے شک اس میں بھی نشانی آئے اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ پر عقیدہ رکھتے ہیں وقال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان نمت حض تم بے جو رائے رکھے ہیں تم نے من دون اللہ کے سفا اوثانا یہ بت ہے مودتن بینکم فی الحیات الدنیا یہ دوستی قائم رکھنے کے لیے تم نے اختیار کیا یہ طریقہ دنیا بھی زندگی میں سمیا ملقیامت یکفر و بہب گنباز پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کر جائے گا انہیں یعنی پکارنے والے پکارنے والوں کا اور پکارے جانے والا ان کا انکار کر دے گا یہاں تک کہ شیطان بھی انکار کر دے گا اللہ کے احساس ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا دو کم با بو اور لانت کرو گے تم میں سے ایک فریق ایک دوسروں کے اوپر یعنی یہ سب دوستیاں اور محبت ہی چند روزہ ہے قیامت کے دن ایک دوسروں کے دشمن بھرو گے اور بعض بعض کو لانت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے وہ کمن اور تمہارا ٹھکانا آ جائیں یعنی اسی طرز عمل کے چلتے چلتے اگر تمہاری موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن آگ میں دخل کر دیے جاؤ گے وہ مالک من نافرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تو زخم کے آگ سے تم کو بچا لے جیسے کہ میرے پرورتکار نے تمہارے آگ سے مجھ کو بچایا پھر ایمان لے آئے ان پر حضرت علیہ السلام ان حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ حضرت بے شک میں حضرت کر رہا ہوں اپنے رب کے طرف ان حل عزیز الحکیم بے شک و زبردست حکمت والا ہے ہم نے حتاقیہ ان کو حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب و فی فیصلیت ہندوت اور رکھ ہم نے ان کے اولاد میں پیغمبری و کتاب اور کتاب وہ آتے نہ ہو اجر دنیا اور ہم نے دیا ان کو ان کے اس مخلصانہ نصیحت اور تبلیغ کا اجر دنیا میں بھی وہ ان آخرت اور بے شک آخرت میں البتہ نیکو میں سے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سلا جو اجر دیگر نیک اور صالح لوگوں کو عطا کیا جائے گا وہاں حضرت ابراہیم علیہ اللہ و ان لوگوں میں سر فہرست ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجر ان کو دنیا میں اس صورت میں عطا فرمایا کہ آنے والے تمام پیغمبروں کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضروریت میں اور ان کے اولاد میں رکھا تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ انسانوں کو ان کے نیکیوں کا اجرفہ فرماتا ہے جس طرح کے اس آیت میں ہے کہ وہ اجر و لیکن انسانوں کے اچھے اعمال کے بدلے کا جو اصل جگہ ہے وہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے اس لیے اگر لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اور ان کے حالات بتدریج بہتری کی طرف نہیں جاتے تو وہ یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے نیک کا جو ہے یہ غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اس لیے کہ نیکیاں آخرت کے لیے کی جاتی ہیں دنیا کے نہیں کی جاتی دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے اور یہاں کی خوشحالیوں کا زیادہ تر انحصار انسان کے اپنے جسمانی دگ و دو محنت اور مشقت میں موقوف ہے جو یہاں جتنا زیادہ محنت کرے گا کوشش کرے گا تو وہ مالی طور پہ اور ظاہری طور پہ خوشحالی کو پالے گا چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہو اس لیے کفار کے اس دنیا خوشحالی سے ان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونا نہ سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا دنیا میں بظاہر بعض مرتبہ بدحالی سے ان کے اللہ کا ہاں مردود ہونا نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ مومنوں کے جو نیک کامار ہے ان کا اجر میں آخرت میں ان کو ملے گا اور کفار کو ان کے فرمانیوں اور انکار کا سزا اصل میں آخرت میں ملے گا ولوطی میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو خبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام وہاں ہجرت کر گئے کچھ تو مکہ کے سرداروں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ خبشہ کے بادشاہ کے لیے تحفے اور تحائف لے کے جائیں اور ان کو کسی طرح سے آمادہ کریں کہ وہ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کو پکڑ کر کے ان کو سزا دیں اور واپس لے ان کو تاکہ اسلام کے بات پھیلے نہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے شاہ افشہ سے کہا کہ یہ ہمارے قوم کے نافرمان فرمان ہے اور بگوڑے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو شاہ نے کہا کہ بھائی ایسے تمہیں حوالے نہیں کروں گا جب تک ان کا موقف نہ سنا جائے اور ان کے مقابلے میں تمہارے موقف کو بھی نہ سنا جائے تو جب سارے لوگ حاضر کر دیے گئے مسلمان جو وہاں حیرت کر گئے تھے ان میں سے حضرت جعفر پھر تیار ہوا ہوتا لہن نے اپنے یعنی مسلمانوں کے موقف سے بادشاہ کو آگاہ کیا تو ساتھ ہی شاہ حادشاہ نے یہاں سے جانے والے سرکاروں کے جو افسر تھے بڑے ان سے بھی دریافت کیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی اب تک جو اختلافات ہوئے ہیں یہ بتاؤ کہ ان اختلافات میں کن کا پال پلّا باری رہا ہے بادر بات میں آتا ہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ بھائی دنیا میں جو جنگ و جدید ہے اس کی مثال تو کنئی کے ڈھول کے رسی کی طرح ہے کہ جو اس پہ پہلے پہنچا وہ ڈھول کا اسی کے ہاتھ میں لیکن اس سے اللہ کے ہاں کے نیک اور اللہ کے ہاں کے مردود ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کبھی ہم, ہم, ہمارا پداپاری کبھی ان کے پداپاری جب ہمارے پاس وسائل زیادہ ہو تو ہم جیت جاتے ہیں جب ان کے پاس, پاس وسائل زیادہ ہو تو وہ جیت جاتے ہیں جو عرض کرنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں خوشحالی کے خوشحالی کا انحصار اسباب کے اوپر ہے اس لیے دنیا میں بعض مرتبہ لوگ نمازی پڑھنے والے تلاوت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے تو بھائی نماز دنیاوی حالات کے بدلنے کے لیے نہیں ہے یہ تو آخرت کے حالات کے بدلنے کے لیے دنیا حالات کے کی بدلنے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں ان جائز اسباب کے اندر رہتے ہوئے اپنے دنیا میں حالات کو بدلنے کے کوشش کرتے رہنا چاہیے ولوتن اور لوت علیہ السلام کو یاد کرو اس قابل قومی ہی جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے انکم نقم لتاف تھا بے تم ہو بے حیائی کے کاموں کی طرف ما سبقکم حکم بحا نہیں پیل کیا تم سے ان کے طرف من احدین کسی ایک نبی العالمین سارے جہاں کے لوگوں میں سے یعنی تم وہ واحد قوم ہو کہ تم نے اجتماعی طور پہ اس مخوضی کو اپنا لیا اور اس سے پہلے کوئی بھی اجتماعی طور پہ اس گناہ کی طرف نہیں گیا اور پھر انہوں نے گناہ گن کر کے بتائی بھی ریزانہ بے شک تم دوڑاتے ہو مردوں کے پاس یعنی اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے ایک گناہ بتاخاؤ سبھی نا اور تم راستے مارتے ہو یعنی ڈاکے مارتے ہو دوسرا گناہ وہ خاتون حسین آدی کو مل مل اور تم کرتے ہو اپنے مجلسوں میں برے کام بے حیائی کے کام ایسے ترغیب دیتے ہو لوگوں کو اپنے ان شعر و شاعری میں کہ جس سے لوگ برائیوں کی طرف فائل ہوتے ہیں تو یہ تین بنیادی گناہ تھے جن کے اصلاح کے لیے حضرت رسلات اور سلام کو بھیجا گیا فما کا نہ جواب قومی بس کوئی جواب نہ بن سکا ان کے قوم سے اللہ مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے اتنا بزاب اللہ تو لے پر اللہ کا عذاب ان گن تو اگر آپ سچوں میں سے حضرت علیہ سلاۃ وسلام جب ان لوگوں کے رویے سے نہ امید ہو گئے تو قال فرمائے رب سرنی سر میرے رب میرے مدد فرما دے ادل قوم صدین ان شریر لوگوں پر یہ ان کی طرف سے مایوس ہو کر کے فرمایا ہے اور شاید علیہ السلام یہ سمجھ کے ہوں گے کہ ان کے آئندہ نسلی بھی, ہونے والے نہیں ہے وہ بھی انہی کے قدم پر چلے گی جیسے کہ نوہلیہ فرمایا تھا کہ اللہ اگر ان کو فارک اور نہ فرمانوں کو یوں ہی رہنے دیا تو یہ تیرے گمراہوں کو برداشت کریں تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے آنے والے نصبی رہے گی رہے گی سورہ نو کی واقف لہٰم اللہ روشن روحی جاءت رسلنا بل بالبشرا اہلحا انسویں پارے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اور اس رکو کے اختتام پر بیسا رکو بھی اپنے اختتام کو بیسواں بارہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے گزشتہ رقو کے آخری آیاتوں میں حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام کا دس گرا تھا اور ساتھ ہی حضرت علوت علیہ سلاۃ کے دعا کا بھی کہ حضرت علوت علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے قوم کے نافرمانوں کے لیے اللہ سے ایک دعا فرمائی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اس بستی کی بستی کے تباہ کرنے کے لیے مغول فرمایا پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کو بیٹے کے خوشبری سنائی یعنی بیٹے کے پیدائش کے اور اطلاع دی کہ ہم اس بستی یعنی سدوم نامی بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ کسی طرح اپنے حرکت شنیا سے باز نہیں آتے ان واقعات کی پوری تفصیل سورہ اعراف سورہ ہود اور سورہ حجر میں گزر چکی ہے۔ جلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے ولما جاءت رسلنا اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرہ خوشخبری لے کر قالوا انہوں نے کہا اننا مغذق اهل هذه القریا کہ ہم غارت کرنا چاہتے ہیں ان مستی والوں کو ان نہ اہلہ قانو بے شک ہے ان بستیوں کے رہنے والے یا اس بستی کے رہنے والے لوگ گ اور ایسے گناہ گار ہے کہ اس گناہ گناہوں پر تنبیہ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اس سے باز آنے والے تیار نہیں ہیں اور نباز آنے والے ہیں مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان نفی ہلو تو بے شک اس بستی میں تو حالت حلود بھی ہے یعنی کیا لوٹ کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا یا انہیں وہاں سے علاقہ کر کے پھر وہاں کے باشندوں کے خلاف آزاد کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو فرشتوں نے کہا نو عالم ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس بستی میں ہے لنو نجی ہو ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم راط سوائے اس کی بیوی کے کانت من الخواتین کہ رہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کو فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے مجرم ہیں تنہا لود ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی گزن نہیں پہنچے گا سب کو عذاب کے موقع پر سے علادہ کر دیں گے صرف ان کی عورت وہاں رہے گی ان کو بھی عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اس لیے کہ اس بیوی بی کے جو تمام تر دستگیاں تھی وہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی اب وہ فریشیل علیہ السلام کے پاس پہنچے و لما اور یہ کہ جب پہنچے رسولنا ہمارے بجے ہوئے لوتن لوت علیہ السلام کے پاس سی آپ ان کے آنے سے نہ خوش ہوئے وزا خبر اور ان کو دیکھ کر آپ تنگ دل ہوئے پریشانی کے آسار آپ کے چہرے سے آیا ہوتے ہوئے دیکھ کر وقالو فرشتوں نے کہا لا تخف درے نہیں ولا تخزن اور غم نہ کیجیے ان نام منجو کا بے ہم بچائیں گے تجھ کو وہ اہلک اور تیرے گھر والوں کو علم سے وہ تیری کہ ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے آمال میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے یا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے اس بستی سے نکلنے کے دورانی میں پیچھے رہیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ کے باتوں پر اعتماد ہو دیوار نہیں جب آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو وہ لوگ گزشتہ کی باتوں کی طرح آپ کی اس بات کو بھی نہیں مانیں گے اور وہ اپنے جگہوں سے نہیں ہلیں گے پیچھے رہیں گے انہی میں سے آپ کی بیوی بھی ہوگی انزلتیں بے شک ہم نے اتارنا ہے اس دستی والوں پر رجم میں نہ ایک آفت آسمان کی طرف سے بے مقاموں یکسکون ان کے ان فرمانے کی وجہ سے جو ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا قومی یا بلون اس قوم کیلئے جو عقب ہو یعنی ان کے لیے جو عقبہ الٹی ہوئی بستیوں کے نشان مکہ والوں کو ملک کے شام کے سفر میں دکھائی دیتے ہیں وہ بستی یہاں ایک دلدل بن چکا تھا جو آج تک بنا ہوا ہے وَإلَى اور بے ہم نے مدین کے طرف وہاں کے باشندوں کی بائی حضرت شعیب کو فقانہ پسموں نے کہا یا قوم میرے قوم اللہ کی بندگی کرو ور یوم الاخرہ اور توقع رکھو آخرت کے دن کی ولا سوفل عربی مفصدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے انہیں خرابی مچانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے تمہارے آخرت کا نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ یہ لوگ تاجر تھے اور تجارت کے اندر یہ لوگ ڈھنڈی مارا کرتے تھے جس کی پوری تفصیل پہلے ہوگی گزری ہے حضرت شعیب علیہ السلط و السلام کے خواہانہ نصیحت پر انہوں نے جس رد عمل کا اظہار کیا اس کے بارے اللہ کے اشارے پکڑ ضبح ہو پھر قوم کے لوگوں نے جٹلایا تو فضرت ہومر حشفہ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے فصب خوفی تارحی مجاسمین پھر صبح کو رہ وہ آدھوں سمودا اور حالانکہ ہم نے قومی آت کو قومی سمود کو وقت طبی مساقی نہیں اور ہم نے واضح کر دیا ہے تم پر ان کے گروں سے ان کے حالات کو یعنی دنیا کے معاملات میں وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے لیکن آخرت کے معاملے میں ان لوگوں نے خود کو ناکامی سے امکنار کیا اور جب ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا تو وہ نشانات عبرت ہم نے پچھلی قوموں کے لیے کچھ باقی رکھے وزم شیتان اور فرشتہ کیا تھا ان کو شیطان نے ان کے بدعماریوں پر فصد حمان پھر روک دیا ان کو سیدھے راستے سے وہ قانون مستفسرین اور تھے وہ بڑے ہوشیار لوگ وہ خارون و فرعون و حمان اور ہم نے انجام سے امکنار کے قارون فرعون اور حمان کو اور یقیناً موسل بال بھیا ہمارے طرف سے کھلی دے کر. یہ کھلی نشانیاں دے کر بھی وہ لوگ حق کے سامنے نہ جکے تکبر اور غرور کو ان لوگوں نے اپنے گردن کا توخ بنا رکھا دس تکبرو فی الوق پھر ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا وہ مکانوں سابی تین اور نہیں تھے وہ ہم سے جیت جانے والے اس لیے کہ اللہ سے اللہ کے اس کائنات میں کیسے جیتا جا سکتا ہے جیت ہوتی ہے کم از کم برابری کی بنیاد پہ یا تو بندہ بالا تر ہو بڑھ کر ہو یا کم از کم برابر ہو اللہ نے اپنے کائنات میں کسی کو نہ اپنا برابر پیدا کیا نہ اپنے سے بڑھ کر پیدا کیا تو پھر مقابلہ کیسا اللہ کا شاد ہے بکن خمبی ہی پھر سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو گویا دنیا میں مسلمانوں کے اوپر اجتماعی پریشانی جو آتی ہے یہ ان مسلمانوں کے اجتماعی گناہوں پر مسر رہنے کی وجہ سے جیسے میں فکلہ فکل ان سب کو ہم نے پکڑا بے زمبی ان کے گناہوں کی وجہ سے فمی محمد انسلہ علیہ حاصبہ پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جن میں ہم نے جن پر ہم نے بہتر برسا دیے جیسے کہ حرت لوت السلات و کی قوم قومی امین محمد حضرت ہو سیخا اور بعض ان میں سے وہ تھے کہ جن کو ہم نے زوردار چیخ کے ذریعے پکڑا یعنی ان کے ہم نے انجام سے ان کو ہم کنار کیا جیسے کہ قوم آد امین محمد حسفنا بہن اور اور باس ان میں سے وہ تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر تنسا دیا جیسے کہ قارم ومن ارکھنا اور بعض ان میں سے وہ ہوئے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا جیسے کہ وما اللہ, اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کریں وہ لیکن قانون لیکن وہ تھے اپنا آپ ہی برا کرنے والے اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کوئی نا انصافی یا بے موقع کام کرے اس کے بارگاہ میں تو سارے بندے برابر ہیں لیکن اس کے بارگاہ سے خود کو گراتا وہی ہے جو اس کے نفرمانو کا ارتکاب کرتا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے مسل مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے رکھے ہیں اللہ کے سوا اولیاء اور ہے مہتی بڑا اہم ترین آیات ہے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے اتخذت بیتن کہ جو بناتی ہے اپنے لیے گر وہ ان ناؤنل بھی اور بے شک سب گروں میں کمزور گر لباۃ العان کبوت البتہ گر ہوتا ہے مکڑی کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو لوگ اوروں سے اپنے نفع و نقصان کی امیدوں کو معاف و اسباب معاملات میں وابستہ رکھیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحالی اور بدحالی اور رزق کے وسعتیں آخرت اور دنیا کی کامیابیاں بیماریوں سے صحت یابیاں اور ذلت سے بچاؤ یہ ان کے ہاتھ میں ہے اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کے مکڑی کی چال ہے کہ جب مکڑی اپنا جال بناتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں نے ایک مضبوط اپنے لیے اپنے دیگر حساب کو قائم کر دیا ہے دیوارے میں نے کڑی کر دی ہے تو ایسے ہی اللہ کے ذات کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں پہ درگاہوں پہ جا کر ان سے یہی امیدیں رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان ان کے ہاتھ میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ نفع و نقصان اختیار میں نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں اگر دیا ہوتا تو انبیاء کے کو دیتا اور قرآن مجید میں پہلے وہ گزرا ہے اگر میرے نفاذ میرے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا لذ تک من میں وما و محمد یسو میں اپنے لیے تمام خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتا لیکن مجھے دیکھو ظاہری دنیا کی سارے خوشحالی کے اسباب میرے پاس نہیں ہیں اور میں بے شمار مرتبہ پریشانیوں سے بھی ہمکنہ ہوا ہوں نبی کریم سے قرآن میں کا پہلے تذکرہ ہو گزرا ہے تو نفر و نقصان کے اختیار اگر اللہ کسی کو دیتا ہوتا تو ہم دیا اکرام کو فرماتا لیکن اللہ نے یہ اختیار ان کو بھی نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار مستفی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جو بندہ نفع حاصل کرنا چاہے جو بندہ نقصانات سے بچنا چاہے اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے اور وہ یہ کہ وہ لوگ اللہ کے فرما برداری اختیار کریں اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ ان کو نفع دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ ان کو بچائے گا دنیا کے نقصان سے بھی اور آخرت کے نقصان سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے نفا نقصان کا مالک بنائے رکھا ہے ان کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جس نے اپنے ہرد گرد ایک کمزور سا گھر بنائے رکھا ہو لو کانو یادم کاش کے ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی وہ پکارے جانے والے اگر انسان ہیں تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کیا وہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ کامل اور مکمل رہیں کیا ان کو ان کی زندگیوں میں کبھی دکھ اور تکلیف انہوں نے نہیں چھیلا اگر دکھ اور تکلیف چیلا ہے تو یقیناً دکھ کی وجہ سے ہر بندہ تکلیف زدہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے پر سے ان تکلیفوں کو کیوں نہیں ہٹایا اگر نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹا نہیں سکے اور ہٹا اس وجہ سے نہیں سکے کہ اللہ نے دکھ اور تکلیفوں کے ہٹانے کا اختیار اپنے سوا کسی کو نہیں دیا ان اللہ عالم و بے شک اللہ جانتا ہے من مندون من ان جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ بلا عزیز الحکیم اور وہی زبردست حکمت والا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دل کل امسال و نظر گنح سے اور یہ سالیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے غرض سے کہ لوگ سمجھ لیں وہاں کے لوہا الطل اور ان کو سمجھتے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو سمجھ والے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی جو اندھے ہو کر کے راستوں پہ چلتے ہیں اور گزشتوں لوگوں کے طرز و طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں وہ اس کیا سمجھیں گے خلاؤ اللہ, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو بالحق کے جیسے اللہ نے چاہا ان نفیزہ لکھا یا تلنین بے شک اس میں بھی نشانی ہے یقین والوں کے لیے کہ اگر اس وسیع اور عریض اور اتنے بڑے اور پختہ اور بے نظیر زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہوا اور نہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہوا تو پھر اللہ اپنے مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے اس کائنات میں اوروں کو یہ اختیارات سونپتی ہو یہاں بیسواں بارہ اپنے اختتام کو پہنچا و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنتر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون إكيسي سورہ ام کی یہ پانچواں رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر تینتالیس سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیت نمبر بون تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اور یہ رکو اکیسویں پارے کے پہلے رکوع ہے اس سے سابق آیات میں جن انبیاء علیہ مسلاط اور ان کی امتوں کا ذکر تھا جن میں بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا جس میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین امت کے لیے تسلی تھی کہ انبیاء صادقین نے مخالفین کے کی کیسی کیسی اعضاؤں پر صبر کیا اور اس کے تلقین بھی کے تبلیغ اور اللہ کی دین کے پلانے کے کام میں بندے کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور ساتھ ہی یہ جو آیاتیں ہیں ان آیاتوں میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کا ایک مختصر نسخہ بتلایا گیا ہے جس پر عمل کرنے سے پوری دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ آدت پیش آتی ہے وہ ان اعمال کے حرمت اور عظمت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے اس کے دو جز ہے ایک یہ کہ تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کیا جائے اور دوسری یہ کہ نماز کی ادائیگی اور اس پر پختگی کے سار کار رہا جائے اس جگہ مقصود اصلی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے لیکن ترغیب اور تاکید کے لیے ان چیزوں کا حکم اول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاد ہے پڑھیے جو کچھ وہی کی گئی علیہ کا آپ کے طرف ملب کتاب میں سے یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے ہے واقعی اور نماز قائم کیجیے اب تلاوت قرآن اور اقامت سولاد کا فائدہ کیا ہوگا ان سولہ تنہا انل فخشا ابل مل کر بے شک نماز روکتی ہے انسانوں کو بے حیائی اور برائی کے باتوں سے ولا اللہ اکبر اور اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی ہے مسنعم اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو نماز کا برائیوں سے روکنا دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک یہ کہ نماز سبب ہے برائیوں سے روکنے کا اور نماز میں یہ خاصیت اور تاثیر اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ نماز کو گناوں اور برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے سبب سے روک دیں جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے اس صورت میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دوا کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیماری کو روکنے کے لیے کافی ہو جائے بعض دوائیں خاص مقدار میں خاص مدت تک التزام کے ساتھ کرانی پڑتی ہے اس وقت جب وہ بتلانے والے حکیم اور دانہ کے طریقے کے مطابق استعمال کی جائے تو اس وقت تک جب اس کا مسلسل استعمال جاری رکھا جائے تب وہ اپنا اثر نمایاں طور پر ظاہر کرتی ہے بشرطے کے مریض اس کے خلاف کسی چارج چیز کا استعمال نہ کرے اس آیات سے یہ بات ذہن میں نہیں آنا چاہیے اور یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز انسانوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے اس لیے کہ بعض مرتبہ تو نماز بھی برائیوں کا اور بے حیاں کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز یقیناً بے حیائیوں اور بے برائیوں سے روکتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس سے روک بھی جائے بندہ نماز گناہوں سے روکتی ہے اسی طرح سے پرانی مجید میں کئی احکامات ہیں جو لوگوں کو کئی اعمال سے منع کرتے ہیں لیکن کیا سارے لوگ منع ہو گئے ہیں یا ہو گئے ہیں یقینا نہیں روکنا اور چیز ہے اور رک جانا اور چیز ہے نماز, نمازوں کو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ رک بھی جائے لیکن اکثر مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کے مرنے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں ہے بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی اللہ کی طرف سے اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے نماز میں کوئی خلل تھا اور اقامت صداد کا حق اس نے ادا نہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ فلام بندہ نماز ہی پڑھتا ہے دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو فلام بندہ جو ہے وہ کے مارتا ہے چوری کرتا ہے تو اس کو اس کی نماز برائیوں سے نہیں روکتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اشاء قریب ہے کہ اس کا نماز اس کو ان برائیوں سے روک دے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یقین تھا کہ کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی حق وہی سچ اور وہی خرچ عاصر ہے لیکن ہم عملی طور پہ جاننا چاہتے تھے ہم اس شخص کے تھو میں پڑ گئے ہم نے اس کا پیچھے کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ وہ شخص ان برائیوں سے بات آتا رہا آتا رہا اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ شخص صرف یہ نہیں کہ وہ برائیوں سے آیا بلکہ وہ برائیوں سے مرنا کرنے والا بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے ولا تو جا اور تم بحث نہ کرو اہل کتاب سے اللہ اخسن مگر اسی طریقے سے جو بہتر طریقہ گفتگو ہودین ظلم ہوں مگر جو لوگ ان میں سے بے انصاف ہیں تو جو بے انصاف ہیں ان کے ساتھ انداز گفتگو میں سختی کی جا سکتی ہے لیکن جو اہلی کتاب بے انصاف نہیں ہے ان کے ساتھ دھلائل سے بات کی جانی چاہیے وکول اور یوں کہو آمنا بلزی عنظلہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن وہ ان ضرحم اور جو کچھ اترا ہے تمہاری لیے وہ اللہ و علکم واحد اور ہمارا اور تمہارا ایک ہی معبود ہے و نخن الہو مسلمون اور ہم اسی کے حکم پہ چلتے یعنی جن کو تم اللہ سم مانتے ہو زمین اور آسمان اور سارے کائنات کا وہی اللہ ہے ہم جیسے قرآن کو مانتے ہیں ایسے ہی تمہارے پیغمبر پر اس دور میں نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ایسے مراد وہ باتیں ہیں ان کتابوں میں کہ جو قرآن مزید کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ ان کتابوں میں جو احکامات پرانی مجید کے حکموں کے خلاف ہیں وہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں نے اپنے طرف سے ان آسمانی کتابوں میں داخل کر کے ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا شروع کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے سامنے گزشتہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے کوئی واقعہ آ جائے تو نہ و سنزیب ہو و ہم اس کا تصدیق بھی نہیں کریں گے اگر اس کی تجدید قرآن مجید میں نہیں اور نہ ہم اس کا تقزیب کریں گے اگر اس کی تقزیب قرآن مجید میں نہیں یعنی گزشتہ آسمانی کتابوں سے اگر یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ حضرت السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یقینی طور پر ہم اس کا انکار کریں گے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا نہ ہونا قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کیا ہے اور وہ لوگ اپنی کتابوں کے حوالے سے جو اس بات کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں یقیناً وہ ان کے اپنے طرف سے زیاتیاں ہیں جو آسمانی کتاب میں داخل کی اور جن احکامات کے بارے میں قرآن مجید میں تردید ہی نہیں ہے لیکن تصدیق بھی نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سپوت اختیار کر لینا چاہیے اس لیے کہ ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے کتاب زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو ہر سے آخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے وہ کزال کا انزن اور ایسے ہی ہم نے نازل کی ہے آپ کے طرف کتاب فل آتے کتابیں بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یہ عمر مانگتے ہیں یعنی جو اصل اہلی کتاب ہے وہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل ہونا مانتے ہیں اور یہ ماننا ان کا مجبوری ہے اس لیے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر پر نازل ہونے والے آسمانی کتاب کو مانتے ہیں تو اس پیغمبر پر آسمانی نازل ہونے والی کتاب میں قرآن کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا اس کا ان حکموں کا ماننا بھی ان کی مجبوری ہوگی اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے ان احکامات کو نہیں مانیں گے تو بھیا وہ اپنے پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کرتے ہیں ومن اور ان مکہ والوں میں بھی من وہ ہے کہ جو اس کو مانتے ہیں وما اور ہمارے آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو منکر ہیں یعنی بالکل گزشتہ اور اس کے کتاب کے نازر کرنے والے اللہ کے منکر ہی یا گزشتہ آسمانوں کہ منکر آسمانی کتابوں کے منکر ہی اس کتاب کی اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں وَمَا كُن من قبله من كتاب وَلَا اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پڑھا پہلے کہ آپ پڑھتے ہوتے کوئی کتاب اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے اگر ایسی بات ہوتی تب شبہ میں پڑھتے یہ جھوٹے لوگ تو پھر ان کو بات کرنے کا بحث کرنے کا ایک موقع ہاتھ آ جاتا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے گزشتہ آسمانی کتابوں یعنی تو رات اور انجیل کے اندر سے انہوں نے پڑھا اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کیا اور پھر ان کتابوں کے حوالے اپنے متعلقین کو یاد کرا دی اور ان سے لکھوا دی اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ جی اللہ مجھ پر اللہ نے نازل کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جو مادی تعلیمات ہے اس سے آپ کو دور رکھا بل بیہ تم بی بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں آیا اوت العلم ان لوگوں کے ذنع میں جن کو علم ملی ہے جن کو سمجھ عطا, عطا کی گئی ہے ظالمون اور انکار نہیں کرتے ہمارے ان آیاتوں کے مگر وہی لوگ جو بے انصاف ہیں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو سنیں اس کو سمجھیں اور اس میں بیان ہونے والے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی صورت میں معاشرے کے حالات پہ نظر کریں اور پھر کوئی فیصلہ کریں جو سنیں سمجھے اور عمل کیے بغیر اس قرآن مجید کی غلط ہونے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں یقیناً وہ بڑی بے انصاف ہیں وکالو اور وہ لوگ کہتے ہیں لو لا ان یا تم میں ہی کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی ان کے رب کے طرف سے دیجیے ان نمل اعلیٰ تو بے شک تمام تر نشانیاں تو اللہ کی اختیار میں ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے وہ ان انا نذیر مبین اور بے شک میں ہوں بس لوگوں کو کھول کے درس سنانے والا کہ میں ان کو برے اعمال کے انجام بدسے اور برے اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے ناراضگی کے بارے میں خبردار کروں ان کو ڈرو اول سے کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کتاب یہ کہ ہم نے اتاری آپ کے اوپر کتاب ہند جو ان پر پڑی جاتی ہے کیا یہ موجودہ نہیں ہے ان رحمت بے شک اس میں رحمت ہے و ذکر اور خیر خواہ خانہ نصیحت ہے سمجھانے کے باتیں ہیں یہ قومی اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان رکھتی ہو یعنی یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو کتاب ان کو رات دن پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے بڑی نشانی کون سی ہوگی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے اللہ کی برکتوں سے بہراور ہوتے رہتے ہیں وآخر أعوذ بالله من الحنطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون اكي سوى قارئي ينتبوت كي يحجطا یہ رکو آیت نمبر بون سے لے کر آیت نمبر چونسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو میں منکرین کے اللہ کے کتاب کا انکار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار مذکور تھا آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے رسول ہونے پر وہ لوگ معجزاد طرف کیا کرتے تھے نشانیوں طرف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ کیا یہ معجزہ کم ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا ایک بے نظیر کتاب ہر وقت تلاوت کرتا ہوں یہ کتاب تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے تم اس پہ غور کرو فکر کرو کہ کیا یہ کتاب برحک نہیں ہے اس میں بیان ہونے والے باتیں انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے سچ اور حق پر مندی نہیں ہے اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ وہ معجوزہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیشہ بندوں کے درمیان رہنے کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کیا کہا جا سکتا ہے سیوا اس کے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے اگر ہم غلط رائے اور رویہ اپنائے ہوئے ہیں تو اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اگر تم حسد اور خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو اللہ اس پہ بھی گواہ ہے اس کو بھی جانتا ہے سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافا بلّہ کافی ہے اللہ بہنی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان شہید ان گواہ یا علمو وہ جانتا ہے معاف سما جو کچھ ہے آسمانوں میں بلاروں کے اور جو کچھ ہے زمین میں بل نظین آمن وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں باطل پر وہ اور انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا خلاحم الخاصر وہی لوگ ہیں نقصان کرنے والے اپنے آپ کو ایسے حالات سے امکنار کرنے والے کہ جہاں خسران ہی خسران ہوگے اللہ تبارک و کا شاخ ہے وہ نہ قبل اور وہ لوگ جنگ مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو و اجل مسلمن اور اگر نہ ہوتا اس کے لیے ایک وقت مقرر لج العذاب الآباب البتہ آ پوچھتی ان پر وہ آزاد و لین بہتم اور البتہ آئے ان پر وہ اچانک ہم لرورول اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے انکار کر کے وہ لوگ پھر بھی شادان رہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم نے آپ کو نہیں مانا اگر آپ اللہ کے مقرر ہیں سچے ہیں اور اللہ ہر چیز تقادر ہے تو وہ اللہ اپنے قدرت کے ذریعے ہمارا مواخذہ کیوں نہیں کرتا عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما کر ان کے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا کہ بھائی تم لوگ اللہ کے عذاب کو جلدی مانتے ہو اللہ نے ہر چیز کی وقوع کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور جب وہ وقت معین آئے گا تو پھر گھبراؤ نہیں وہ عذاب اور اللہ کا وہ فیصلہ پورا ہو کے رہے گا یس کاجی قبل عذاب وہ لوگ جلدی مانتے ہیں تجھ سے آذاب کو وَإِنَّ جَهَنَّمَ المخی بِالْكَافِرِينَ تم اور بے شبی جہنم نے گیرے میں لے رکھا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے منکر ہے یعنی آخرت کا آزار تو حضول مانتے ہیں اس عذاب میں تو پڑی ہی ہے یہ کفر اور یہ برے کام دو زخ نہیں ہے تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی دو زخ کس طرح جلاتی ہے جب یہی ہماری جہنم کے آگ اور سانپ بن کر کے انسانوں کے ساتھ لپٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تو دنیا ہی میں اپنے دیگر سامان جہنم جمع کر رکھا تھا لیکن ہم اس کو سمجھ اور پہچان نہیں رہے تھے یوم یقح حب الزاب میں فوکی ہم جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور منتخب اور چلی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف سے وَيَقُولُ اور کہا جائے گا ان سے کہ وہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے کہ یہ وہی آزادی اللہی ہے کہ جسے زکات نہ مان کر نہ دینے کی صورت میں تم لوگوں نے اپنے ارد جمع کیا کہ وہ تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا اور نماز کو فرض نہ سمجھ کر کے تم لوگوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی اسی طریقے سے دوسرے فرائض اور احکامات یا عبادی اللہ دین اے میرے وہ بندو جو ایمان والے ہو ان نہ عروبی واضح بے میری زمین کو شادہ ہے فعابن سو میری ہی بندگی کرو یعنی جس جگہ تمہارے لیے آگائے حق اور اظہار حق ممکن نہ ہو تو پھر میرے ان حکموں کی ادائیگی کے لیے تم حیرت کر جاؤ وہ اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ میرے زمین بہت وسیع ہے اس لیے کسی کا یہ ازر قابل اعتماد نہیں ہوگا روز محشر کہ فلان شہر یا فلان ملک میں کفار غالب تھے اس لیے ہم اللہ کے توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہیں ان کو چاہیے کہ اس سرزمین کو یہاں وہ کفر و معصیت پر مجبور کیے جائیں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کر سکے اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکے اسی کے نام ہجرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عام طور پہ انسان کے پاؤں میں جو رسی بن جاتی ہے حجرت نہ کرنا اس کے دو وجوہ ہے ایک تو یہ کہ انسان موت سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں بے وطن مرنا جاؤں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان معاش کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ میرا معاش کہاں سے پورا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا آنے والے آیاتوں میں اس ہے نفس نفس الموت ہر نے موت کا ذائقہ چکنا ہے یعنی موت کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بے ملک مسافر ہی کو آئے کسی بے بدن مسافر ہی کو آئے بلکہ موت تو ہر ایک کو آئے گی اور جب موت سے خلاصی نہیں ہے ہر حال میں موت میں آنا ہے تو پھر موت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے نہ کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت سما لینا تر پھر ہماری ہی طرف تم سب پھیر کے آؤ والذین نظین اور وہ لوگ جو ایمان لائے خاطر جنہوں نے اچھے کی من الجنت ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے اندر رہنے کی ایسی جگہ تجریم انہار کہ جس کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہ وہ سدا رہیں گے اس میں نے العاملین کیا ہی خوب ثواب ہے کام کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ الزین و وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ وعدا رب ہی میں تو جنہوں نے اپنے رب پر وسا کیا صبر اور استقبال سے اسلام اور ایمان کے راہ پر وہ لوگ جمے رہے اور اللہ پہ بھر کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے ان کو اس وطن کے بدلے وہ وطن ملے گا کہ جہاں کے گھر یہاں کے گھروں سے جہاں کا جہاں کی جگہ ان کے رہنے کی جگہ سے ہزار حاضر جب بہتر ہوگی اور کتنے ہیں جانور ایسے چل کر اڑنے والے جو اٹھا نہیں رکھتے اپنے رزق کو اللہ رضوا کم اللہ کم کو بھی رضو دیتا ہے اور بھی دے کر وہ ہو سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کون کہاں کیا کہہ رہا ہے کون کہاں رہ رہا ہے اور کون کہاں جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے سامان معیشت اور سامان معاش کا بندوبست کیا جائے اللہ خود سے جانتا ہے سب کو جانتا ہے سب کو سنتا ہے سارے مخلوقات جن کے نسنے اور قسمیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے صرف تین قسم کے مخلوق ہیں کہ جو اپنی آنے والے کل کے لیے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اس کو آسے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے ایک انسان ہے ایک چوا ہے ایک چوٹی ہے بلکہ ان سے قد کا قا, کاٹ اور ان سے زیادہ رضو کے استعمال کے حوالے سے اللہ کے اس کائنات میں بڑے بڑے مخلوق ہیں لیکن وہ آنے والے کل کے معاملے میں معاشر کی فکر میں نہیں رہتے ولا انس التمن خلق السما وات اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو و سخ اور شمس اور کس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی نے فنّا یو فکون پھر وہ لوگ کہاں مارے مارے پرے جا رہے ہیں جب وہ اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کارنامے سر انجام دینے والی ایک اللہ کے ذات ہے تو پھر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے غیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں اب واہ رزق خلیم یشاہ اللہ کھول کے دیتا ہے رزق جس کو چاہے میں نے باتیں اپنے بندوں میں وہ یکد الہ اور جس کا رزق وہ چاہتا ہے وہ مقدور کر لیتا ہے محدود کر لیتا ہے ان نوا حبیق علیم بے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق فائدہ ہے کہ اس کو زیادہ دیا جائے تو وہ رزق کی وسعت اس کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے انسان تو اپنے آنے والے کل سے بے نیاز ہو کر کے وسط رزق اور وسط مال کا طلبگار اور خواہش مند رہتا ہے یہ سوچ سوچے بغیر کہ اگر مجھے یہ مال مل لیا جائے تو اس کا میرے آنے والے زندگی پر کیا اثر پڑے گا لیکن اللہ اپنے بندوں کے نیتوں کو آنے والے وقتوں اور حالتوں کو خوب جانتا ہے اس لیے اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ جو ان کے آنے والے مستقبل کے لیے نقصان دہ نہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنَّ الظَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اور اگر آپ ان سے پوچھنے کہ کس نے اتارا ہے آسمان کے طرف سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْوَحَ پھر کس نے زندگی آب اس پانی کی سریع زمین کو میں بعد موتی اس کے مر جانے کے بعد یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللہ تو وہ کہیں گے کہ بھئی اللہ ہی نے خور الحمدللہ تو پھر کہہ دیجیے کہ بھئی تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہوئی بل اکثر عمرایا کلون بلکہ ان لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک وطادہ کے قدرتوں کہ ان بڑے بڑے نشانیوں کو دیکھ کر جو بے نظیر ہے بے ہے اور کوئی اللہ کے ساتھ ان کارناموں کے سر انجام دینے میں دانےگار نہیں ہے اور یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا میں ایک اللہ کے ذاتی سے ممکن ہے تو پھر یہ اپنے دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیوں دوسروں سے ممکن سمجھتے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے برابر ملاتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی بندگی کی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ان کی بندگی میں بھی لگے ہوئے ہیں دعوانا الحمدللہ رب العالمین جسم اللہ, اللہ, اللہ اکیس پارے سورین کبوت کے یہ ساتویں اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر ستر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رقوم میں بڑے پرمغز اور خیخانہ نصیحتیں اور وضاحتیں اپنے بندوں کے سامنے رکھی ہے گزشتہ میں اس بات کا ذکر تھا کہ بھائی جہاں آپ کے لیے ممکن نہ ہو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا تو آپ موت کے خوف اور معاش کے فکر سے آزاد ہو کر ایسے جگہ کو چلے جائیں جہاں آپ آزادی کے ساتھ اس سچی دین کے سچے احکامات پر آزادانہ طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں اور دوسرے بندوں کو بھی اس سچائی کی طرف راغب کر سکیں جہاں تک موت کا تعلق ہے یا معاش کا تعلق ہے تو موت اور معاش دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں ہے یہ ان کو بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں اور آئیں گے جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں اور ان کو بھی جو اپنے ملکوں کو چھوڑ جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس رکو میں کہ ملک تو کیا آدابی تو کیا یہ دنیا ساری کے سارے وہ جگہ ہے جو چھوڑ جانے کے لیے ہے نہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے نہ اس دنیا میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے بلکہ یہ دنیا تو کھیل کے میدان کی طرح ہے کہ جہاں کھیل کھیلنے والے ہمیشہ کے لیے نہیں اترا کرتے اور نہ اس کھیل کے میدان میں جمع ہونے والے ہمیشہ کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں بلکہ وہ تو بس جی بلانے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کوچ کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصل رہنے کی جو جگہ ہے اور جو گھر ہے وہ ہے آشرت کا گھر اس کی بہتری کے لیے سوچ لیا جائے اللہ تبارک وطالی فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی سوچ سنجیدگی سے اور ایمان اور یقین کے ساتھ ہو تب وہ فائدہ مند ہے ورنہ ایمرجنسی میں اس آخرت کا فکر کر دینا یہ تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مانتے ہیں کہ جب وہ کسی غیر معمولی حالات میں گرفتار ہو جائیں سفر کے دوران تو پھر ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ہی تو ہے ہمیں ان پریشانیوں سے جاتا کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان ناگہانی آفت سے حفاظت عطا فرما لیتا ہے محفوظ جگہ میں ان کو لے جاتا ہے تو وہ پھر اوروں کے مشہور بن جاتے ہیں برائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال ہے دنیا اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی اخلا ل والا مگر بس ایک جیب بلانے کی جگہ اور ایک کھیل کے طرح۔ ہے. جس طرح کھیل اور खुद ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ دنیا محض لاہو لہ اب کی طرح ہے کہ جسے کھیلوں کا کھیلوں کے لیے کوئی سے بات نہیں ہے کوئی قرار اور ان سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے بعد سب تماشا ختم ہو جاتا ہے یہی حال اس دنیا کا ہے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ وَإنَّ اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی ہے سدا زندگی کا جگہ یادمون کاش کے وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں فہدار کی بوفل پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں لا اللہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو مخلص الدین خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے فَلَمَّا پھر جب ہم ان کو بچاتے ہیں خشکی کے طور ازاخمی شرکوم اس وقت وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر لیتے ہیں فرو بیما کا نا تاکہ مکر جائیں انکار کر جائیں اس کا جو ہم نے ان کو دے رکھا بولے اور چاہیے کہ یہ فائدہ اٹھائیں فسو فیادم سو جلد یہ لوگ جان لیں گے گزشتہ ادوار میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے دور علاقوں میں تجارت کی نیت سے جیسے کہ موراد کا علاقہ ہے بصرہ کا علاقہ ہے یا شام کے سرحدی علاقے جو حجاز سے ملتے ہیں مکہ کے خریدی واقعہ ہے یا فلسطین کے علاقے ہیں یا روم کے علاقے ہیں جب یہ لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے کشتیوں پر اور ان کی کشتیاں سمندروں میں دریاؤں میں اور دریاؤں کے مشہوروں میں پس جاتے تھے اور ان لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ اب کوئی ہمارے مدد کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ کہتے کہ اللہ اے اس سمندر اور دریا کے پیدا کرنے والے اس طوفان اور بادو بارش کے مالے اب تو ہی تو ہے جو ہمیں ان پریشانیوں سے اجازت آ کر تو ہی ہمیں اس سے اجادتا فرما دیں ہم تیرے بڑے مشکور رہیں گے اب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ان سمندروں کے طوفانوں سے نجات فرماتے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ طفنا کے کرم نظر سے ہوا کہ اس نے ہماری پچھلی پھاگ لگا دی اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے میرے شکر ادا کرنے کے اور میرے ذات کے اوپر اپنے عقیدے کی پختگی کے لیے ان کے کام کرنے کے یہ اوروں کے مشکور بن جاتے ہیں اولم یارو کہ انہوں نے نہیں دیکھا اننا جاننا یہ کہ ہم نے رکھا ہے حرم ان حرم کو امن ان امن کی جگہ اور ناسوں اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ میرہ لم اس کے آس پاس سے اب ابل بادل کیا جھوٹ پر یہ یقین رکھتے ہیں اللہ فرون اور اللہ کا احساس نہیں مانتے ایک بات جو اکثر مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر آس پاس کے جو قومیں ہیں قوتیں ہیں وہ ہمیں اچک کر کے لے جائے گی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ تمہاری غلط فیمی ہے تم جس جگہ رہتے ہو اس کو محترم تم نے نہیں بلکہ میں نے قرار دیا ہے اور اسی احترام کی عظمت کو میں نے دوسری قوموں کے دلوں میں بے کر دیا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ حرم سے باہر کے علاقوں سے لوگوں کا اغوا ہوتا ہے قتل و قتال ہوتی ہے چوریاں اور ڈھاکے ہوتے ہیں لیکن یہاں امن ہے اگر یہ سب کچھ میرے خفی حکم کی وجہ سے میرے پوشیدہ قدرتوں کی وجہ سے عمل میں لایا گیا ہے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوسری قوتوں سے تمہارے حفاظت کرنا بالکل اسی طرح اس طرح, اس طرح کہ حرم کے حرم کی حفاظت میں نکی ہے ڈاکوں اور چوروں سے یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن ایمان نہ لانے کے لیے یہ بہانے اور بے بے شمار ہے اللہ کا اکشاد ہے امن کا اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اوکس زبر حق یا حق کو جٹلائے لمبا جا او بات یعنی ہر دو طرف سے جون سا بھی فریق اللہ کے طرف جھوٹ نسبت کریں یا اللہ کے سچ اور حق کو جٹلائیں وہ دونوں نقصان سے ہم کنر ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے کا نام ہی عطا نہیں کیا اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس سے بڑا ظالم اور کوئی بھی نہیں لیکن ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کے پاس سچے پیغمبر کے ذریعے اللہ کے سچا پیغام پہنچ اور وہ اس سے انکار کر جائے اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں اللہ صفی جہنم مسل کافرین کیا نہیں ہے دو زخم میں بسنے کی جگہ منکروں کے لیے ہے کہ وہ اپنے دنیا کے ان نافرمانیوں کے کہ وبا سے ہم کنار کیے جائیں گے والذین لبین فینا اور وہ لوگ جنہوں نے محنت کی ہمارے لیے لنحدین ہم ضرور سمجھائیں گے ان کو اپنا راستہ انال مسلم اور بے اللہ تبارک وطنا کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کے مدد نیکی کرنے والوں کے ساتھ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والے رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنے تمام تر صلاحیتوں کو پوری توانائی کے ساتھ صرف کرنے کی ہے اس میں وہ رکاوٹی بھی داخل ہے جو کفار اور فجار کی طرف سے پیش آتی ہے کفار سے جنگ اور مخاترہ اس کی ایک فرد ہے اور وہ رکاوٹی بھی داخل ہے جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہے جہاد کے ان دونوں قسموں پر اس آیات میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں یعنی جن مواقع میں خیر اور شر یا حق و باطل یا نفع اور نقصان میں التباس ہوتا ہے اقل من انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں سے مواقع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے راہ میں جد جہد کرنے والوں کو صحیح سیدھی اور بے خطر راستے کے سمجھتا فرماتا ہے ان کے دنوں میں ان کے قلوب, میں قلوب کو اس طرف پہ دیتے ہیں جن میں ان کے لیے خیر اور برکت ہو یہاں سو رہے ان کبھ اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر دعوانہ